ارشاد کرنا یا بنی اسرائیل اسکرو نعمتی اللہ تی انامتو علیکم اے بنی اسرائیل یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی ہے اللہ تعالیٰ کی وہ کون سی ایسی نعمت تھی جس کا تذکرہ یہاں پر فرمایا ہے کہ اے بنی اسرائیل خدا کی اس نعمت کو یاد کرو یہ سورہ مائدہ میں آپ کو مل جائے گی چھٹے پارے میں چلیے دیکھتے ہیں وہاں کہ اللہ نے کس نعمت کا ذکر کیا ہے چھٹا پارا سورائے معاہدہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے نا اس میں دیکھیے سورائے معدہ پانچویں سورت ہے اور اس کی آیت نمبر بیس آپ دیکھیے ٹوینٹی تلاش اس بات کی ہے کہ اللہ کی کون سی نعمت ہے جس کا اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل یاد کرو ملی صاحب پارا نمبر چھ سورت نمبر پانچ معاہدہ اور آیت نمبر بیس وہ اس کالا موسا المیں اور جب کاست موسا علیہ صلاحۃ السلام نے اپنی قوم کو یا قوم اس کرو نعمت اللہ علیکم اے میری قوم والو یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی ہے آ گئی نا وہی بات وہاں اللہ نے صرف یہ کہا ہے کہ اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کی ہے دوسرا علیہ السلط فرماتے ہیں حضرت کہ اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی ہے وہ نعمت کیا تھی وہاں تو کوئی تشریح نہیں سر ہے میں یہاں ہے اس جال کی کم جب اللہ نے تم میں اپنے انبیاء بھیجے علیہ سلاۃ والسلام مسلسل نبی تم میں آتے رہے وہ جال کم مولو کا اور اللہ نے تمہیں بادشاہ بنایا سلطنتیں خدا نے تمہیں زمین پر دی وہ آتا اور اللہ نے وہ کچھ دیا تمہیں مالم یوتی آحدم من العالمین جو پوری دنیا میں خدا نے کسی کو نہیں دیا اے بنی اسرائیل اللہ نے وہ کچھ تمہیں دیا حکومت ملی اس کے ساتھ ساتھ نبوت ملی اور اتنے انعامات خدا نے ان پر کیے بنی اسرائیل پر جن میں یہودی بھی شامل تھے کہ اتنے انعامات کہیں نہیں ہوئے تو یہ ہے نعمت کہ ارشاد شاد ہوا اس نعمت کو یاد کرو تو علیکم جو میں نے تم پر کی ہے یہ پہلا حکم ہوا کہ جب تمہیں بنی اسرائیل تمہارے علماء یاد کریں گے کہ خدا نے کتنی مہربانیاں کی تھیں تو شکر کا جذبہ ابھرے گا اللہ کا شکر ادا کرو گے اور ساتھ ساتھ یہ شرم بھی آئے گی کہ کس مقام پر ہم لوگ تھے اور اب ہم کس مقام پر پہنچ گئے وہ اوفوب آہدی اور میرے وعدے کو پورا کرو دوسرا حکم آ گیا کہ وہ اوفوب آہدی میرے عہد و پیمان کو پورا کرو اوف آہدی کم اور میں اپنے عہد و پیمان کو پورا کروں گا جیسے ہم نے دیکھا کہ نعمت کیا چیز تھی اسی طرح سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا کون سا وعدہ تھا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا کہ اللہ نے کہا تم اپنے وعدے کو پورا کرو ہم اپنے وعدے کو پورا کریں گے اس کے لیے پھر آپ دیکھیے سورہ معاہدہ کو اللہ تعالی نے وہیں پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے جہاں ہم پہلے دیکھ رہے تھے نا سورہ معاہدہ اسی میں بارہ نمبر آئے تھا آپ دیکھیے اللہ تعالی نے اس میں تذکرہ فرمایا کہ خدا سے وعدہ کیا ہوا تھا چھٹا پارا پانچویں سورت اور آیت نمبر بارہ اس کی دیکھیے ایک بات آپ سے اور عرض کریں قرآن پاک کی تفصیر کے جو اصول ہیں نا وہ فوج القبیر جب پڑھیں گے ہم تو اس میں بہت اچھی چیزیں نے لکھی ہیں سارے مفسرین کا اس پہ اجماع سب اس کو مانتے ہیں ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے مقدمے میں لکھا ہے کرتبی نے بھی اپنی تفسیر کے مقدمے میں لکھا ہے لیکن کوئی مفسر ایسا نہیں ہے جو اس اصول سے باہر گیا ہو سب کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی بہترین تفسیر وہ ہے کہ قرآن خود ہی ایک جگہ جو چیز بیان کرتا ہے اور دوسری جگہ اس کی تشریح کرتا ہے تو قرآن خود قرآن کی جو تشریح کرتا ہے سب سے اچھی تفسیر یہ جیسے نعمت ایک جگہ ذکر کی نا کہ تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو بنی اسرائیل اب وہ کیا ہے سورہ معدہ نے اس کی تفسیر کی کہ نعمت یہ چیز ہے اسی طرح اللہ نے فرمایا اپنے وعدے کو پورا کرو اور ہم اپنے وعدے کو پورا کریں گے اب یہ وعدہ کیا ہے وجہ اس کی کہ ہم کہیں بھی اور جائیں خود قرآن جو بتاتا ہے کہ وہ وعدہ کیا ہے اس کو دیکھ لیجئے فرمایا ولاکت اخد اللہ کا بنی اسرائیل اور اللہ نے وعدہ لیا تھا پکا وعدہ بنی اسرائیل سے وہاں بھی بنی اسرائیل ہے یہاں بھی بنی اسرائیل وہاں لفظ یہ آیا ہے کہ عہد کو پورا کرو اور یہاں عہد یہاں میساک کا لفظ آیا ہے یعنی پکا وعدہ جو تم نے کیا تھا اسے پورا کرنا ہے اور اللہ نے کیا بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا وہ باسنام انہوںس نئے یا نقیبہ اور ہم نے تم میں بارہ نقیب نگران بھیجے وقال اللہ اور اللہ نے کہا ابن اسرائیل انی معم میں تمہارے ساتھ ہوں ل ان کم تم اسلات اگر تم نماز پڑھتے رہو وہ آتا ہی تم اس زکاة اور تم زکات دیتے رہنا کتنے وعدے ہوئے دو ایک کا نماز پڑھتے رہنا ایک کہا کہ زکات دیتے رہنا یہ دیکھو بنی اسرائیل کے عروج کا ذکر ہے اور اللہ نے سب سے پہلے کہا کہ تم نماز پڑھتے رہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قومیں اللہ کی راہ پر چلتی ہیں اور دنیا میں عروج پاتی ہیں وہ نماز سب سے پہلے ان کی زندگیوں میں آتی ہے اور اس وقت مسلمانوں میں پانچ فیصد نماز نہیں پڑھتے پانچ فیصد لوگ نماز اگر پڑھنے لگ جائیں مسجدیں چھوٹی پڑ جائیں پانچ فیصد بھی نہیں پڑھتے آبادی بڑھ گئی نا پہلے آبادیاں کم تھی مسجد میں ایک سف ہوتی تھی اس وقت اسی شہر کی آبادی کیا ہوگی فرض کر لو ایک لاکھ ہوگی تو اس وقت ایک دو سفیں ہوتی تھیں اب وہی آبادی جب پانچ لاکھ دس لاکھ کو پہنچ گئی ہے تو مسجد میں دس سفیں ہوگی آبادی بڑھنے سے لوگ بڑھ گئے ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ پرسنٹیج میں مسلمانوں کی نمازیوں کی فرق بڑھ گیا پانچ فیصد نماز نہیں پڑھتے اور آپ کا کیا خیال ہے قرآن پاک کو پڑھے لکھے قرآن کا ترجمہ تفسیر تشریح ان چیزوں کو پڑھے لکھ کتنے پرسنٹ مسلمان ہوں گے دس فیصد ہوں گے کتنے پرسنٹ ہوں گے دو, دو, دو پرسینٹ ہوں گے جتنے بھی ہوں لیکن حالت یہ ہے تعلیم کی خدا کے ساتھ تعلق کی اور سمجھنے کی اور منصوبے خلافت قائم کرنی اس سے کم بات ہی نہیں نا یہی ہے نا اور اللہ نے کہا ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا اور ہم نے ان سے کہا ایک بات تو نماز پڑھنی ہے آتا ہی تم اور دوسری بات زکاتی ہے وہ آمن تم تیسری بات یہ کہ تم میرے سارے رسولوں پر ایمان لاؤ جتنے بھی گزر چکے جب خدا نے یہ وعدہ لیا ہوگا تو اس وقت تک جتنے رسول گزر چکے تھے اللہ نے کہا سب پہ ایمان لاؤ وہ تو اور تم میرے سارے رسولوں کی مدد کرو گے کتنے وعدے ہو گئے چار وہ اکرف قَرْضًا حَسَنًا اور تم اللہ کو قرض دوگے گے اچھا قرض دینا جس کو خدا تمہیں لوٹا دے گا یہ پانچ وعدے ہو گئے اللہ نے فرمایا ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ پانچ کام تم نے کرنے ہیں اور میں کیا کروں گا اب اللہ کی واری اللہ تعالم اللہ اوکبر ان کم آتے کم ہم, ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور گناہوں کی وجہ سے جو سزائیں آتی ہیں قوموں پر ظاہر ہے کہ وہ بھی معاف ہو جائیں گی جب گناہی معاف ہو گئے تو سزا بھی معاف ہوگی بلا اد خلن کم جنات اور ہم تمہیں داخل کریں گے اس جنت میں جس میں نہریں بہہ رہی ہیں ذریعہ بہ رہے ہیں پمن کفرآبادی کمن اور تم میں سے جس نے اپنے اس عہد و پیمان کو مجھ فقط تو سے گیا گیا فبیما نقو اور ان بنی اسرائیل نے جو وعدے ہم سے کیے تھے جب توڑے ہیں لان نہ ہوں تو ہم نے ان پہ لانت کی اس سبب سے کہ وعدے کے خلاف کر دیا وجالنا قلوب ہوں اور ہم نے ان کے دلوں کو نہایت سخت کر دیا جوہر رفون القلیم واضح ہی اور یہ خدا کی طورات کو بدلتے ہیں اس میں تحریف کرتے ہیں بنسوح کے روبے اور جو نصیحت اللہ ہی نے کی تھی ان بنی اسرائیل نے اس نصیحتوں کو بلا دیا ولا تذال الا قلیم اور آپ ہمیشہ ان کی نالائکیاں ان کی خیانتیں اس کی اطلاع آپ کو برابر ملتی رہے گی آپ کے خلاف کیا کر رہے ہیں فافم آپ درگزر کیجیے ان سے وصفہ اور ان کو معاف کر دیجئے ان اللہ یب المحسن اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو احسان کرتے ہیں یہ ہیں پانچ وعدے اللہ نے ان سے کیے تھے اور اللہ نے کہا میں دو باتوں کی ضمانت دیتا ہوں تمہارے گناوں کی معافی کی اور تمہیں جنت میں داخلے گی یہ بات یہاں پہ ہے کہ ہم نے کہا اوفو بہدی اوف تم ہمارے وادوں کو پورا کرو ہم تمہارے وادوں کو پورا کریں گے وہی آیا فرحبو بنی اسرائیل کے علماء ہم نے تمہیں یہ کہا تھا کہ صرف مجھ سے ہی ڈرو اور کسی سے نہیں ڈرنا خوف میرا ہی ہونا چاہیے کسی چیز کا خوف تمہارے جی میں نہیں ہونا چاہیے تین کام تین امور ہو گئے پہلا حکم یہ تھا کہ یاد کرو میرے انعامات کو دوسرا یہ کہ وعدہ پورا کرو تیسرا یہ کہ مجھ سے ڈرو اب آئی چوتھی بات وہ ہوں اور ایمان لاؤ بما انسل تو اچھا اللہ کا وعدہ پورا کرنا اور بندے کی طرف سے وعدے کا پورا ہونا ہمارے لیے کیا ہے یہ تو بنی اسرائیل تھے نا یہ آیات ہمارے متعلق بھی تو ہیں کم سے کم اپنے وعدے کا پورا کرنا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے مسلمان ہو اور اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے کم سے کم وعدہ یہ ہے کہ تمہاری جان اور مال کی حفاظت کریں گے نہ تمہارا خون اس کو کوئی چھیڑ سکتا ہے نہ تمہارے مال کو کوئی چھیڑ سکتا ہے یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی خون کر بھی دے گا قتل بھی کر دے گا تو ہمارے ہاں تمہارے خون کی جزا ہے کیونکہ تم سرکاری بندے ہو گئے نا سرکاری بندے ہی ہوئے تو کم سے کم وعدہ یہ ہو گیا کہ اس نے شہادتین کا اقرار کیا اللہ کی وحدانیت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تو یہ مسلمان بھی ہوا امتی بھی ہوا تو اللہ کی طرف سے اس کی جان اور مال کا وعدہ ہو گیا کہ مال تمہارا ضائع ہو جائے ہم اجر دیں گے اور تمہاری جان وہ ہماری ذمہ ہے اگر ناحق حق ضائع ہو جائے ہم اس پہ بھی اجر دیں گے البتہ اسلام میں جب مسلمانوں کی سوسائٹی قائم ہو جائے تو کچھ گناہ ایسے ہیں جو بڑے شدید ہیں بچنا چاہیے ان سے اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا جس بستی میں ایک آدمی فاقہ پہ لگ جائے ایک آدمی فاقہ کرنے والا ہو اللہ چالیس دن کے لیے اس بستی سے اپنی امان کو اٹھا لیتا ہے چالیس دن کے لیے خدا ان سے ہٹ جاتا ہے ایک فاقہ اتنا بڑا تغیر لاتا ہے یہ جو ہم غور نہیں نہ کرتے اور مسلمان اپنے پیسے کو عیاشیوں میں خرچ کرتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ میرے اس پیسے سے اگر میں اپنے نفس پہ قابو والوں تو کتنے گھروں میں غربت دور ہو سکتی ہے اور کتنے لوگ کھانا کھا سکتے ہیں نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ اللہ کی امان اٹھ جاتی ایک گھر میں فاقہ ہو جائے ابن ماجہ میں آیا اللہ چالیس دن کے لیے ان کی کوئی گارنٹی نہیں دیتا اللہ کہتا ہے اب جو بھی تمہارے ساتھ ہو ایک جگہ پاکا تو یہ اعمال خود مسلمانوں کے ایسے خراب ہو گئے ہیں مگر اللہ کے وعدے تو پورے ہوتے ہیں اس لیے ارشاد یہ ہمارے متعلق بھی ہے کہ تم اپنے وعدوں کو پورا کرو ہم اپنے وعدے کو پورا کریں گے